ایسے انا چاہیے باللہ من بسم اللہ, اللہ علیہ ان اللہ کم مایوریت صورت مائدہ کے پہلے حصے میں دو مضمون بیان ہوں گے پہلے ابتدا میں مضمون بیان ہوگا نفی شرک فیلی اور اس کے بعد مضمون بیان ہوگا نفی شرک اعتقادی یا ایو الزینہ منو اوفو فو یہ نفی شرک فیلی کا مضمون شروع ہو رہا ہے جی اس کے چار عنوان ہیں تاہری اللہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں تحریمات العباد بندوں کی حرام کردہ چیزیں نیازات اللہ اللہ کی نظریں نیازیں اور نیازات العباد غیر اللہ کے نام کی نظریں اور نیازیں ان چاروں عنوانوں کو اللہ رب العزت پہلے رکوع میں بیان کریں گے یا ایو الحلزین آمنو اے ایمان والو اوفو بالعقو پورے کرو عہد احکام الہی کے التزام کا حکم ہے جی یا تو اس سے وہ اہد و اقرار مراد ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں لیکن مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو ایک شخص درۂۂ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اپنے اللہ سے کرتا ہے کہ میں اللہ کے احکام کو اللہ کے نبی کے احکام کو مانوں گا حضرت صاحب نے یہ مانا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا جی کرتبی نے یہ معنیٰ ابن عباس سے نقل کی ہے یعنی اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھوں گا اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھوں گا اور اس کے احکام کو تسلیم کروں گا ت لَكُمْ بہی مت الام حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے بہی مت اضافت بیانیا مولانا حسین علی نے العقوت کا جو معنی کیا اس کے ساتھ اہل لت لکم بہی یہ مربوط ہو گیا ورنہ یہ معنی کیسے صحیح ہو سکتا ہے وعدے پورے کرو چوپائے حلال کیے گئے تو معنی یہ ہوگا کہ تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے احکام مانو گے میرے حلال کو حلال سمجھو گے میرے حرام کو حرام مانو گے تو وہ وعدے پورے کرو اور میری حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور میری حرام کردہ چیزوں کو حرام جانو حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے یہ ہے جی تحریمات العباد یعنی کسی کے حرام کرنے سے کوئی جانور حرام نہیں ہوتا الا ما اللہ علیکم مگر وہ جانور جو تم پر پڑے جائیں گے یہ آگے آیت نمبر تین میں اسے پڑا حرمت علی کم المیتو ودمو ولہم الخنزیر غیر مہل سعید مگر حلال نہ جانو شکار کو وانتم غرم اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو تو یہ آگیا جی تحریمات اللہ یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے انہیں حلال نہ جانو تو یہاں تحریمات العباد بھی آ گئے اور تحریمات اللہ بھی آ گئے ان اللہ یہ ما یرید اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے یہ علت اجمالی ہے کہ تمہارے لیے جانور حلال کیے گئے شکار احرام کی حالت میں شکار نہ کرو اس کی یہ علت اجمالی ہے اس کی تفصیلی علت آیت نمبر چورانوے میں آئے گی جی یا ایو الحلزین آمنو لا لاتو شائر اللہ یہ آ جی نیاز اللہ تیسری قسم جی ایمان والو نہ بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی اللہ کے دین کی یادگاریں شاعر اللہ بیت اللہ کی طرف جانے والی قربانیاں ہدایا اسلامی احکام مسجدیں یہ سب شاعر اللہ ہیں جی آگے ذکر بھی کی ولا شاہر الحرام بے حرمتی نہ کرو حرمت والے مہینے کی جو چار مہینے ہیں حرمت والے ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو ولل ہدیہ اور قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو ولل کلا جن جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہے قلائد، نشانی نشانی کے طور پر کوئی چیز لٹکائی گئی ہے یعنی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جانور قربانی کا ہے جو بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے کچھ لوگوں نے یہاں سے وہی پٹا مراد لیا ہے یعنی قربانی کا جانور تو اپنی جگہ پہ رہ گیا وہ جو اس کے گلے میں بطور نشانی پٹا ڈالا گیا ہے اس کی بے حرمتی بھی نہ کرولا مین البت الحرام اور جو بیت اللہ میں آنے والے لوگ ہیں حج کی نیت سے ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو یبتغون تک من ربهم فضل وہ ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کا فضل اور رضامندی بیت اللہ کی طرف سفر کرنے والے لوگ ہیں حج کے لیے عمرے کے لیے اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرنے کے لیے ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو عام مفسرین کہتے ہیں کہ ولا آ البیت الحرام سے مشرقین مراد کہ مشرقین جو بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں اور مدینے سے گزر رہے ہیں تو ان کو راستے میں روکنا ان کی بے حرمتی کرنا ایسا نہ کرو تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی اس آیت سے جس میں کہا گیا کہ فق تو لو ہم کہ جہاں بھی ان کو پاؤ تو انہیں قتل کر دو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیبیہ میں آپ کو روکا تھا بعد میں وہ مسلمان ہو گئے لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے غصہ تھا کہ ہم اتنا سفر کر کے مکے سے صرف چھ کلومیٹر کے فاصلے پہ رہ گئے اور انہوں نے ہمیں بیت اللہ نہیں آنے دیا تو مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے یہ غصہ موجود تھا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ان میں سے مسلمان ہو گئے اور وہ بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو ان کی بے حرمتی نہ کرو یب فضلم رب ہم یہ مولانا حسین علی کے معنی کا کرین ہے یہ بھی کہا گیا کہ جو مسلمان مکے کی طرف آتے تھے تو یہودی ان کا راستہ روکتے تھے ڈاکو کتاو طریق یہودی ان حاجیوں کو لوٹنے کے لیے ان کا راستہ روکتے تھے مسلمان اس لیے خاموش ہو جاتے تھے کہ انہوں نے بھی تو ہمیں روکا تھا تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو نہ خود زیادتی کرو نہ کسی کو ان پر زیادتی کرنے دو ویزا حل تم اور جب تم احرام سے نکلو فستا تو شکار کرو حکم استبابی ہے جی اور اس کا تعلق ہے غیر محل سعید سے ولا یجر من کم شنان قوم اس کا تعلق بنے گا ولا آ مین ال سے نہ ابھارے تم کو کسی قوم کی دشمنی ان اس بات پر اس لیے صدوکم کم انل الحرام کے انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے یہ بات تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے انتا تدو کہ تم بھی زیادتی کرنے لگو اور اب تم انہیں روکنے لگو و تعاون اللبر و اور ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوا کے کاموں میں تو اگر یہود بھی ان کا راستہ روکتے ہیں تو تم ان آمین البیت کے ساتھ تعاون کرو یہودیوں کو روکو ولا تعاون اللسم و ادوان اور ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو گناہ کے کام پر اور زیادتی کے کاموں پر اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے تین مسئلے بیان ہو گئے جی تحری مات فرمایا اہلت لقم بہیمت الانام نیاز تحریمات اللہ غیر محل و وانتم حرم نیازات اللہ لات شاعر اللہ اب آگیا جی چوتھا مسئلہ نیازات الغیر اللہ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار جو بغیر ذبا کیے مر گیا ذبح تو کیا لیکن شریعت کے مطابق نہیں کیا اور خون مراد دمے مصفو ہے جی یہاں سے مراد دم مسفو کیوں لیا جی سورت انعام کی آیت نمبر ایک سو پنتالیس میں اس کو اللہ نے بیان کیا ہے جی او دمن مسفوہن سورت انعام آیت نمبر ایک سو جو خون کلیجی دل گوشت کے ساتھ جمع ہوا ہوتا ہے لگا ہوا ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے وحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت اس کی ایک ایک چیز حرام ہے گوشت کا ذکر اس لیے کیا کہ جانور میں مقصودی چیز گوشت ہوتا ہے وما اوہلا لیر بھی اور وہ چیز بہی بہی بمینا علی با ب مینا اللہ یہ میں عام مفسرین کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ چیز کہ اس پر وہ بلند کیا گیا ہے غیر اللہ اے لے بے غیر اللہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کا نام اس پر بلند کیا گیا اسے شہرت دی گئی ولم خانے کا تو اور جو گلا گھونٹ کے مر گیا و تو چوٹ لگنے سے مر گیا و تو اوپر سے گر کے مر گیا اونچی جگہ سے گر کے مر گیا ونتی ہاتو سینگ لگنے سے مر گیا وما آکال سب اور جس کو درندے نے کھا لیا تو یہ گلا گھونٹ کے مر گیا چوٹ لگنے سے مر گیا گر کے اوپر سے مر گیا سیگ لگنے سے مر گیا درندے نے چیر پھاڑ کر دیا تو یہ بھی حرام ہے اللہ ما زکئی تم مگر جو تم نے ذبح کر لی ہے۔ یعنی ابھی اس میں جان تھی اور تم نے شری طریقے کے مطابق اسے ذبہ کر لی یہ اللہ کا استثناء والمن خانے کا تو سے ہے جی ماں اوہلا لیر اللہ بھی سے نہیں ہے جی کچھ لوگوں نے یہ تحریف کرنے کی کوشش کی اور اس کی دلیل یہ ہے صورت معاہدہ کے علاوہ جتنی جگہ پہ بھی اللہ نے ما اہل غیر اللہ بھی کو ذکر کیا وہاں اس استثناء کا ذکر نہیں ہوا کسی مفصر نے بھی اسے ما اہل سے مستثنا نہیں کیا بلمون خانے کا تو صحیح استثنا کیا ماضوبی ہے الن نصب اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے ذرب ذبح کیا گیا النصب آستانوں پر یعنی جن بتوں کو مشرقین پکارتے تھے بت بنا رکھے تھے ان کے قریب جو جگہ تھی اس وقت کہتے تھے استحان جس بزرگ کی پوجہ پاٹ ہوتی ہے وہاں جا کے اس جانور کو ذبح کرنا آستانوں پر وان تستخک سے موبل ازلام اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے یہ بھی حرام ہے ظال فسکن یہ گناہ کا کام ہے فسکن درجہ کامل مرادج کوفر مشرقین نے اپنے معبودوں کے قریب تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے کسی تھیلے میں بند کسی چیز کو تقسیم کرنا ہوتا تھا آپس میں تو وہاں جا کے وہ تقسیم کرتے تھے مثلا پہلے ایک بندے نے اپنا تیر نکالا میں میرا حصہ کتنا ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا لکا نصف تیرے لیے آدھا ہے اس کو آدھا مل جاتا لکا روب لکا سولوس اس طرح وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ تصرف کرتے ہیں ہمارے معبود وہ تقسیم کر رہے ہیں یا وہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے مثلا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں بچوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ تیر تھے کسی پہ لکھا ہوتا تھا اے کسی پہ لکھا ہوتا لاتا فال وہ تیر نکالتے تھے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں اس پہ لکھا ہوتا تھا کر لے دوسرے پہ لکھا ہوتا نہ کر تو وہ اس پر ایمان رکھتے تھے کہ یہ تقسیم جو ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمارے معبوط کر رہے ہیں تو اس سے بھی اس کو بھی حرام ٹھہرایا الم یا کا فروم دین کو آج کافر نا امید ہو گئے ہیں تمہارے دین سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو مٹا دیں نہیں یہ حجت الوداع کے موقع پر یہ آیتیں اتر رہی ہیں جی آج کافر تمہارے دین سے نہ امید ہو گئے کہ تمہارے دین کو وہ مٹا دیں یا تمہیں اپنے دین پہ واپس لے آئیں فلا شو اب وہ زیادہ مخالفت کریں گے تو ان سے نہیں ڈرنا شون مجھے سے ڈرنا ہے الم اکمل تو لکم دین اکم آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو اتمم تو علیہ اور میں نے اپنی نعمت آئی تم پر پوری کر دی ہے اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے دین کی تبلیغ اس وقت مکمل ہوگی جب یہ چاروں مسئلے بیان ہوں گے خاص کر کے آخری مسئلہ غیر اللہ کی نیاز کا کہ یہ خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے جب تک یہ بیان نہیں ہوگا دین کی تبلیغ مکمل نہیں ہوگی فمن از ترا پھر جو آدمی لاچار ہو جائے فی مخ مساطن بھوکھ میں کسی جنگل میں حلال چیز نہیں ملتی غیرا متجان فن اسمن وہ مائل نہ ہو گناہ کی طرف یعنی اتنا کھائے جس سے جان بچ جائے یا حلال سمجھ کے نہ کھائے تو اسے جان بچانے کے لیے حرام چیز کے کھانے کی اجازت مل رہی ہے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہم سورت بکرا میں کر چکے ہیں سورت الحج میں بھی امید ہے کہ کچھ گفتگو اس پر ہو چکی ہوگی میں مختصر اس آیت پر گفتگو کروں گا ایک طبقے نے ما اہل لغیر اللہ بہی ما سے جانور مراد لیو غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حلال جانتے ہیں غیر اللہ کی نیاز کو حرام نہیں سمجھتے کھاتے ہیں دیتے ہیں انہوں نے یہ مانا کیا اور اس پر پیر میر علی شاہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ماں سے مراد جانور او کا معنی زوبیہ میں نے یہ کیا کہ وہ جانور حرام ہیں جسے جس غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح نہ کیا جائے بے اس میں علی بے اسم میں ابراہیم بے اسم لات تو وہ جانور حرام ہے اور اس میں اس جانور کی حرمت کا ذکر ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر ما اوہلہ اس سے صرف جانور مراد ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے تو پھر آگے و ما زوبیہ الن نصب کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ جانور جو آستانوں پہ ذبح کیے جائیں پھر اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی اس تکرار کی کیا ضرورت تھی اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا مشرقین مکہ صرف جانوروں وروں سے غیر اللہ کے نام کے حصے نکالتے تھے یا اپنی زمین کی پیداوار اور کھیتیوں سے بھی غیر اللہ کے نام کے حصے نکالتے تھے جیسے سورت انعام میں ہے جی اس کو ذرا دیکھیں جی وجاللہ مِمَّا ذرا من الحر ان انعام فَقَالُوا فکالو حاضا لہ بہم لِشُرَكَائِنَا حاضر کا انعام کی آیت نمبر 136 کہ وہ اپنے جانوروں میں بھی اور اپنی زمین کی پیداوار میں بھی غیر اللہ کے نام کے حصے نکالتے تھے دوسرا معنی عام مفسرین نے کیا ماں عموم کے لیے اور ہر وہ چیز وہ جانور ہو گلہ ہو پھل فروٹ ہو دیگ ہو کپڑے ہو تیل ہو کوئی چیز ہو ہر وہ چیز جسے غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس پر نام لیا جائے تو وہ چیز حرام ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ایسا معنی کرتے ہیں ہر آیت کا کہ لفظ کو دوسرے معنی میں بدلنا نہ پڑے یہ جو میں نے دونوں معنی کی ہیں ان میں بھی ب علی با ب مینا بمانا الا لینا پڑتا ہے حضرت صاحب کہتے ہیں ماں سے مراد ہے کلمہ وہ کلمہ بھی جس کلمے کے ساتھ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نام پکارا جائے وہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ دیگ اتاروں گا یا یہ میرا جانور کھڑا ہے فلا قبر کے لیے نامزد کیا ہے وہاں جا کے زبا کروں گا بزرگ کے نام پر بزرگ کے لیے یہ نیاز ہے یا پیران پیر کے نام کی گیارہویں دوں گا یا امام جعفر صادق کے نام پہ کونڈے بھروں گا مولانا حسین علی کہتے ہیں چیز تو اپنی جگہ پہ رہ گئی یہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اپنے اس معنی کی تائید میں سورت انعام کی آیت نمبر ایک سو او فسکن اوہ لال غیر اللہ بھی او فسکن اے کالے متن ذات فسکن نا والا یہ کلمہ اور سورت حج کی آیت نمبر تیس یہ آپ نے پڑھ لیا ہے سورت حج کی آیت نمبر تیس فج تانے بو کو زور کو زور سے مراد یہی کل میں تو غیر اللہ کے نام پر دی گئی نظر و نیاز منت اور چڑھاوے اسے صورت مائدہ کی اس آیت نے حرام ٹھہرایا جی چاروں عنوان مکمل ہو گئے جی یس ال کا ماضا لہم اس کا تعلق ہے اہلت لکم بہی متل لت بہی مت الام وہاں اجمال تھا یہاں اس کی تفصیل ہے جی پوچھتے ہیں تجھ سے ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے یا تو یہ پوچھنے والے صحابہ ہے ہیں جی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں بعض روایات میں آیا کہ ادی ابن ہاتم نے جو عیسائی مذہب چھوڑ کے آئے تھے انہوں نے پوچھا کہ ہم شکاری کتوں اور بازوں کے ساتھ شکار کرتے تھے بعض جانوروں کو ہم زندہ پا لیتے تھے اور ذبح کر لیتے تھے بعض ہمارے پہنچنے سے پہلے مر جاتے تھے ان میں سے کون سا جانور ہمارے لیے حلال ہے اور کون سا حرام ہے میرے پیغمبر جواب دیجئے او ہلکمت بات حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے ستھری چیزیں تمام پاکیزہ اور ستھر چیزیں تم پر حلال کی گئی ہیں وما الم تم من الجوار مقلبین بین اس کا مینا ہے کمانے والے جوار سب چونکہ یہ شکار کرتے ہیں اس لیے ان کو جوارح کہہ دیتے یا زخم سے ہے زخمی کرنا چونکہ یہ جانور کو پکڑتے ہوئے ان کو زخم لگا دیتے ہیں اس لیے ان کو الجوارح کہہ دیا اس میں شکاری کتا باز شکرا یہ چیزیں شامل ہیں جی مکلبین شکار پر چھوڑنے سے پہلے جن کو سدھایا گیا ہے سمجھایا گیا ہے سکھایا گیا ہے وہ ہیں جی مکلبین یہ سدھایا گیا پڑھایا گیا سمجھایا گیا تعلیم دیا گیا اس کی تین علامتیں ہیں جی وہ خود شکار کو دیکھ کے اس کے پیچھے نہ بھاگے جب تک مالک نہ کہیں یہ ہے تعلیم یافتہ دوسری علامت یہ ہے کہ مالک اسے راستے سے بلا لے تو واپس آ جائے اور تیسری ہے شکار کو پکڑ کے رکھے اس میں سے کھائے نہ ماہ اللہ تم اے سعید و اور شکار ان کا جن کو تم نے سکھایا ہے شکار ان شکاری جانوروں کا الجوارے جن کو تم نے سکھایا ہے جن کو تم تعلیم دیتے ہو مما اللہ اللہ اس تعلیم سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے تمہیں سکھایا ہے اور شکار ان جانوروں کا جن کو تم نے سکھایا ہے شکاری جانوروں میں سے تو اللہ مون شکار پکڑنے کی ان کو تعلیم دیتے ہوئے جو اللہ نے تمہیں سکھایا بتایا فکلو تو کھاؤ مما ام علیکم جو وہ پکڑ کے رکھے تمہارے لیے اور یاد کرو اللہ کا نام اس پر یعنی شکاری جانور کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے الملہ لکم التعی بات آج حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے سب ستھری چیزیں جو ہم نے حرام نہ کیوں غیر اللہ کی نظر نہ ہو نیاز نہ ہو وہ سب تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں بتام الزین اوت الک کتاب اور کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہلقم تمہارے لیے حلال ہے یا تام سے مراد ہے زبیا ورنہ تو مطلق تام حرام کب تھا جس کو حلال کیا جا رہا ہے زبیا و تام کم اور تمہارا زبیا حلال ہے ان کے لیے بعض مفسرین نے لکھا تام کم ہل اللہم کا معنی ہے کہ جو چیزیں بطور سزا یہودیوں پر حرام کر دی گئی تھیں کلوزیزو فورن ان چیزوں کو اب قرآن نے حلال قرار دے دیا ہے سنات و من المنات اور حلال ہیں پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی جن کو کتاب دی گئی من قابل قوم تم سے پہلے موسنات کی قید احتراضی نہیں جی اتفاقی ہے اگر غیر موسنات ہو تو اس سے بھی نکاح ہو جائے گا ایزا آت ہی رہنا شرط یہ ہے کہ تم دے دو ان کو ان کے مہر موہ سے نینا باقاعدہ نکاح کرنے والے غیرا مصافہین۔ اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ولا متخی اخدان اور خفیہ آشنائی کرنے والے بھی نہیں نہ اعلانیہ بدکاری کرو نہ خفیہ آشنائی کے ذریعے بدکاری کرو پاک دامن زندگی گزارو وم یق فربل ایمان یہ ایک سوال کا جواب ہے جی. اگر ان کا زبیہ حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے تو پھر ان کا دین بھی ٹھیک ہوگا اس کا جواب دیا جو کوئی منکر ہوا ایمان سے فقط حب تمل ہو اس کے عمل برباد ہو گئے منکرین ایمان کے اعمال برباد ہیں واہ وا فل آخرت من اور وہ آخرت میں ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں سے یہ جو ہماری جماعت میں ایک اختلاف ہوا اور او کچھ لوگ اس کے بلکہ اکثریت اس کے قائل ہوئے کہ موجودہ مشرقین اہل کتاب ہیں اور ان کا ذبیہ حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے اس آیت سے انہوں نے استدلال کی کہ اہل کتاب کا زبیہ اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح سورت معیدہ کی اس آیت نے حلال قرار دی اور جو لوگ اس سے الگ ہوئے ان میں بھی پھر دو قسم کے لوگ ہیں ان میں ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اس میں تشدد کیا حدود سے تجاوز کیا ان کے زبیے کو حرام کہا اور حلال کہنے والوں کو مشرق مرتد بے ایمان اس قسم کے فتوے لگائے اور ایک ایسے علماء بھی ہیں جیسے حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ جو اس بات کے قائل تھے کہ یہ اہل کتاب نہیں ہیں اور ان کا ذبیہ حلال نہیں ہے لیکن جو کھا رہے ہیں ان پر کوئی فتویٰ ہم نہیں لگاتے ہمارا مسلک یہ ہے کہ ان کا ذبیہ حلال نہیں ہے انہوں نے استدلال کیا کہ یہاں من الزین اوت الکتاب کے ساتھ من قبل کم کی قید لگائی گئی تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تو اہل کتاب صرف وہی وہ ہیں یہودی اور عیسائی اور اب یہ اہل کتاب نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات قید اعتراضی نہیں ہوتی اتفاقی ہوتی اسی آیت میں ایک قید اتفاقی لگائی گئی ہے ولموہ سنات و من المومنات پاک دامن مومن عورتوں سے نکاح کر تو کیا اگر وہ پاک دامن نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا نکاح تو ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ قید اتفاقی ہے. تو یہاں من قبل کم کی قید بھی کیا ہے اتفاقی و ربائے بکم اللہ تی فی وہ لڑکیاں بھی تم پر حرام ہیں کہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا اور پہلے خامد کی بیٹی ان کے ساتھ ہے تو وہ لڑکی جو پہلے خامند سے ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے وہ بچیاں جو تمہاری گود میں پلی ہیں یہ جو قید لگائی گئی تمہاری گود میں پلی ہیں یہ احتراضی ہے یا اتفاقی اتفاقی اگر وہ گود میں نہ پلی ہوں بڑی عمر کی ہوں تو پھر ان سے نکاح جائز ہو جائے گا پھر بھی جائز نہیں ہوگا تو بعض اوقات قید اتفاقی ہوتی ہے اور یہاں من قبل کم کی جو قید ہے یہ بھی کیا ہے اتفاقی <خصائم> میں اس کے مابین بین بہن یہ کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ مشرقین ہیں آپ بھلے ان کو اہل کتاب نہ مانیں لیکن انہیں کسی کھاتے میں ڈالیں تو صحیح نہ کس کے حکم میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں انہیں ڈالیں مشرقین مکہ کے حکم میں آپ انہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ نہیں ڈال سکتے کیوں وہ بت پوجتے تھے بزرگوں کے بت بناتے تھے یہ بت نہیں پوجتے وہ قیامت کے قائل نہیں تھے یہ قیامت کے قائل ہیں ان کے کھاتے میں تو یہ نہیں ڈالے جا سکتے ہاں یہ یہود و نصارہ کے حکم میں داخل کیے جا سکتے وہ بھی نبیوں ولیوں کی قبروں کو پوجتے تھے یہ بھی نبیوں ولیوں کی قبروں کو پوج رہے ہیں وہ بھی قیامت کے قائل تھے یہ بھی قیامت کے قائل ہیں وہ بھی کہتے تھے ہمارے بزرگ چھڑا کے لے جائیں گے اللہ ان کی نہیں موڑتا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ چھڑا کے لے جائیں گے اللہ ان کی نہیں موڑتا تو بھلے آپ ان کو اہل کتاب میں نہ سمجھیں لیکن یہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں تو جو حکم اہل کتاب پر لگے گا وہی حکم ان پر بھی لگے گا ایک بات اور ذہن میں رکھیں جو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی اہل علم لوگوں پہ طلبا پہ بھائی مشرق کا ذبی ہے مشرق کا ذبی ہے مشرق کا ذبی کون کہتا ہے کہ مشرق کا یا حرام نہیں ہے لیکن آگے تفصیل تو لوگوں کو بتائیں بیچاروں کو ایک مشرق وہ ہوتے ہیں جو کسی آسمانی مذہب کے قائل نہیں کسی نبی کے قائل نہیں کسی آسمانی کتاب کے قائل ہو, نہیں جیسے آج کل ہندو ہیں سکھ ہیں اس دور میں مشرقی نے مکہ تھے ان کا زبیہ حرام ہے ایک مشرق وہ ہیں جو کسی آسمانی مذہب کے قائل ہیں کسی نبی کو مانتے ہیں یا کسی کتاب کو مانتے ہیں آسمانی کتاب کے قائل ہیں ان کو اللہ نے اتنی رعایت دے دی کہ ان کا زبیہ بھی حلال ہے اور ان کی عورتوں سے مسلمان نکاح بھی کر سکتے ہیں یہ کہنا کہ جن اہل کتاب کے ذبیعے کو حلال قرار دیا گیا یہ تو موائد تھے یہ تو مشرق تھے ہی نہیں یہ کہنا تو میں عرض کروں گا کہ اگر یہ موائد تھے تو پھر ان سے بیٹی لینے کا تو حکم ہے بیٹی دینے سے کیوں روکا جا رہا ہے بیٹی دینے سے روکا جا رہا ہے تو دال میں کچھ کالا کالا تو ہے وجہ یہ ہے کہ جب کسی بد عقیدہ عورت کو آپ بیا کے لائیں گے تو وہ آپ کے ماتحت ہوگی کچھ دنوں کے بعد وہ سمر جائے گی لیکن اگر آپ اپنی بیٹی بیاہ کے دیں گے تو وہ اسی رنگ میں رنگی جائے گی اگر یہ مسلمان اور مومن اور موائد تھے تو پھر بیٹی دینے سے کیوں منع کیا, کیا؟ جو حضرات میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں میں بالکل کسی ضد اناد حسد بغض پہ مبنی فتوے پہ مبنی گفتگو نہیں کر نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو زبیعے کو حرام کہتے ہیں وہ بے ایمان ہیں کافر ہیں یہ ہیں وہ ہیں نا ان کا اپنا ایک نظریہ ہے اچھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں ہمارا دل نہیں کرتا کہ ان کا ذبیہ ہم استعمال کریں تو اچھی بات ہے ہم اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کرنا چاہیے ہم تو ایک علمی مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں بس کومنٹ میں ذرا اپنے لہجے کو وہ حضرات اسی طرح پیار بھرا رکھیں جس طرح میں اپنے لہجے کو پیار بھرا رکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے کہ حلال سمجھنے والا کافر ہو جائے گا یا حرام سمجھنے والا کافر ہو جائے گا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور علمی مسئلے پہ علمی گفتگو ہونی چاہیے کچھ لوگوں نے دلیل یہ دی کہ یہ مرتد ہیں اس لیے ان کا ذبیہ کیا ہے حرام اکثر وہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی مرتد ہیں اور مرتدوں کا زبیہ حرام آگے جو مقتدی یا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بس یہ کہتے ہیں ہاں جی شرک کرتے ہیں مرتد مولانا نے کہہ دیا ہے بس ٹھیک ہے جی یہ اب آگے چلی گئی یہ بات مشرے کافر سے بھی آگے مرتد میں نے عرض کیا کہ مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے مومن پھر اس نے کفر کا احتکاب کیا تو مرتد ہو گیا سوال میرا یہ ہے کہ یہ مومن کب تھے کب تھے یہ مومن یہ تو جدی پشتی آبا و اجداز سے آ رہے ہیں ہاں آج کوئی مواحد آدمی کوئی مواحد آدمی وہ شرک کرتا ہے وہ مرتد بنے گا اس کا زبیہ حرام ہوگا لیکن یہ تو جدی پشتی مشرق آ رہی تو پھر وہ حضرات کہتے ہیں کہ جب یہ نماز میں انہوں نے پڑھا اشد و اللہ الہ الا اللہ و اشد اللہ محمد ان ابد و رسولو تو یہ ایمان کا اقرار ہو تو یہ مومن تھے میں نے کہا جب یہ مومن تھے انہوں نے باہر نکل کے شرک کیا تو یہ مرتد ہو گئے پھر زور کی نماز میں آ کے پھر انہوں نے پڑھا اشاد اللہ الہ اللہ تو پھر یہ دوبارہ مومن ہو گئے عصر کے ٹائم پھر مومن ہو گئے باہر نکل کے پھر مرتد ہو گئے مغرب کے ٹائم پڑھا تو پھر مومن ہو گئے یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی دوسری جو بات میں کہنا چاہوں گا اگر ہمارے جماعتی احباب یا دوسرے طبقے کے لوگ میری بات کو غور سے سنیں کہ میں نے کہا نا کہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے عوام بچاروں کو پتہ نہیں ہوتا اہل علم جانتے ہیں کہ مرتد آدمی کا صرف زبی حرام نہیں ہے مرتد دکاندار سے چیز خریدنا بھی حرام ہے مرتد درزی سے کپڑے سلوانے بھی حرام ہے مرتد پٹرول پمپ والے سے اپنی گاڑی میں پٹرول ڈلوانا بھی حرام ہے مرتص سے تو کلی تعلق ختم کرنا ہے بھائی وہاں زبیے والی بات کیسے آ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میں ان دلیلوں پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کر رہا ہوں جو بیچارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو مشرق ہوتا ہے حابطت اعمال ان کے اعمال کیا ہیں برباد ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر بھی تو ایک عمل ہے اللہ کہتے ہیں حابت آمالو میں نے کہا جن کا زبی اللہ نے حلال قرار دیا اس آیت میں ان کے متعلق اللہ نے کہا وہ میں یقفر بل ایمان فقد حابط عملو ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان کے عمل کیا ہے برباد ہے اور انہی کے زبیے کو قرآن حلال بھی کہہ رہا ہے تو یہ جو یہود و نصارہ تھے ان کے اعمال مقبول تھے ان کے اعمال بھی تو مقبول ہو نہیں تھے اور یہ اس قدر مشرق تھے کہ یہ کہتے تھے ازیر اللہ کا بیٹا ہے عیسی اللہ کا بیٹا ہے اس حد تک مشرق تھے اور اپنی کتابوں میں لفظی تعریف کرتے تھے لفظ بدل دیتے تھے یہ تعریف کرتے ہوں گے لیکن مانوی ان صاف لفظوں میں اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہتے لیکن وہ اس درجے کے مشرق کتاب میں اس حد تک تعریف کرنے والے لیکن قرآن نے انہیں رعایت دے دی کہ ان کا زبیہ کیا ہے حلال تو اگر کوئی میری ساری گفتگو کے بعد جو میں نے ساری بحث کی اس کے بعد کوئی شخص ہماری جماعت سے تعلق کو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں میرا دل نہیں کرتا اور میرا دل نہیں مانتا تو میں نہیں کھاتا تو بالکل کوئی حرج نہیں بلکہ ہم اسے کہیں گے یہ تقوی ہے لیکن وہ اپنی زبان بند رکھے کسی پر فتوا نہ لگائے جو حلال سمجھ رہے ہیں ان کو کچھ نہ کہے وہ کہے میں نہیں کھاتا بھائی آپ کی مرضی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اہل علم لوگ جو ہوتے ہیں اہل علم علم انہیں بہت کچھ سکھا دیتے میں نے خود حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا میں نے جب میں پڑھاتا تھا حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دس سپارے میں پڑھاتا تھا بیس سپارے وہ پڑھاتے تھے تو حضرت نیلوی صاحب گفتگو کرتے تھے کہ زبیہ حرام ہے یہ کتاب نہیں ہے تو طالب علم مجھے پرچیاں بھیجتے تھے تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ جو استادوں نے کہا ہے نا بس اسی پہ عمل کرو یہ نہ مجھ سے سنو کہ میں استادوں کے خلاف کوئی بات آپ کو پڑھاؤں گا جو استادوں نے کہا ہے وہ ہمارے استاد ہیں تو میں نے ایک دن حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا میں نے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کا ذبیہ حرام ہے میں کئی مرتبہ آپ کے ساتھ گیا ہوں جلسوں پر میں کئی مرتبہ آپ کے ساتھ گیا ہوں شادیوں پر وہاں گوشت آتا ہے آپ نہیں پوچھتے کہ یہ کس نے ذبح کیا ہے آپ کھا لیتے ہیں. اس طرح ہم کھاتے ہیں ادھر آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے تو حضرت یہ ہے اب اہل علم لوگوں کی بات کیا بات ہے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں جن لوگوں کے پاس جاتا ہوں وہ مواحد ہوتی ہیں میں ان پر اعتماد کر کے کھا لیتا میں تحقیق کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی تھی تو اس وقت تو یہ مسئلہ تھا بھی کوئی نہیں کوئی بھی زبیعے کی حرمت کا قائل نہیں تھا نہ حضرت سید نیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نہ حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کوئی بھی نہیں تھا اس وقت تو یہ مسئلہ بھی نہیں تھا میں اب سوچتا ہوں کہ میں نے یہ تحریر کیوں لکھی حضرت شیخ کی اس آیت پر انہوں نے, لک... انہوں نے وہ بولتے گئے میں لکھتا گیا تو میں نے جو تحریر لکھی وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آج بھی آج بھی جن مشرقین کے آباؤ اجداد مشرق چلے آ رہے ہیں آج بھی جن مشرقین کے آباؤ اجداد مشرق چلے آ رہے ہیں یہ بھی اہل کتاب ہیں ان کی بیٹی لینا جائز ہے دینا جائز نہیں یہ حضرت شیخ نے اس وقت گفتگو فرمائی میرے پاس جو قرآن تھا میں نے اس پر اس کو لکھ لیا حالانکہ یہ کوئی مسئلہ اس وقت اختلافی تھا بھی نہیں و اللہ بالصواب یا یوحزین آ منو اذا کم تم الاسلا فخلو وجوہ امر مسلے نماز نماز سے ظاہری تہارت بھی حاصل ہوتی ہے بندہ وضو کرتا ہے اور بدنی تہارت بھی حاصل ہوتی ہے پیچھے کہا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدیبیہ میں تمہیں بیت اللہ سے روکا تھا ان کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی بغض نہیں آنا چاہیے دشمنی نہیں آنی چاہیے تو نماز اس بات کا بھی سبق دیتی ہے جی کہ دلوں میں محبت پیدا ہو الفت پیدا ہو سلا تتنہا انلفاشائے ول منکر تو یہ حلال و حرام کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی نماز ممدو معامن ہے اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو وہ نماز کی طرف فخ سلو تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مسا کرو اپنے سروں کا وہ ارجلا اور دھو لو اپنے پاؤں کو الل کا بین سمیت پاؤں کا دھونا ہمارے نزدیک فرض ہے جی اہل تشیو مسا کے قائل ہیں جی. ہم کہتے ہیں الل کا یہ دھونے کی طرف دلالت کر رہا ہے ٹخنے سمیت مسا کوئی ٹخنوں کی طرف ہوتا ہے یہ جو کا بین کی جیت متعین کی تو یہاں سے لگتا ہے کہ دھونا مراد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل تشیعوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت علی نے پانی منگوایا فاغا سال کا وضو کیے کیا تو اپنے پاؤں کو دھویا سلاسن تین مرتبہ سم کالا اور پھر فرمایا ہاضا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول کا وضو ہے جو میں نے تمہیں کر کے دکھایا ہے ایک میں یہاں بات تو متعلق نہیں ہے اس کے دعا بعد نماز جنازہ ہمارے نزدیک بدت ہے کچھ علماء اس کے جواز کے قائل ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں حدیث اس طرح ہے ازا سلی تم الجناز فخل سو لہو دعا یہ وہ حدیث پیش کرتے یہ میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ علماء طلباء میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں تو کل ان کے سامنے کوئی حدیث پیش کرے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جائیں اور انہیں جواب نہ اس موضوع پر ایک مناظرہ ہوا بہت پہلے تو ایک بریلوی عالم نے یہ حدیث اس مناظر کے سامنے پڑھی تو اس مناظر کو اس کا کوئی جواب نہ آئے اسے پتہ ہی نہیں تھا اس کے جواب کا اس کا جواب کیا ہے وہ مانا کرتے ہیں اداسلئی تم الجنازہ جب تم جنازے کی نماز پڑھ چکو فاخلس تو پھر اس کے لیے خالص دعا کر وہ کہتے ہیں دیکھو جی پڑھ چکو پھر خالص دعا کر بڑی واضح حدیث ہے وہ پیش کرتے ہیں تو بندہ چکرا آ جاتا ہے یہ آیت اس کی دلیل ہے جواب ہے جی اس کا کیا میں ہے جی اس کا ازا کم تم الاسلا فخر سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر وضو کرو یہی میں کہ پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر وضو کرو یہ میں تو نہیں ہو سکتا تو پھر مانا کیا ہوگا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر وضو کرو وہاں بھی میں یہی ہوگا جب تم جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس جنازے میں میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو وہ جنازے کے اندر کی دعا کا ذکر ہے جنازے کے بعد والی دعا کا ذکر نہیں ہے اور بھی اس پر قرآن پاک کی آیتیں پیش کی جائے کیا آئے جی فیضا کرا تل قرآن کیا میں نے جب قرآن پڑھ چکو تو پھر اوز بلا پڑھو یہ میں نے پہلے قرآن پڑھ لو بعد میں اوز بلا پڑھو یا یہ ہے کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر کیا پڑھو اس حدیث کا بھی یہی مینا ہے وہ ان کون تم جنو اور اگر تم جنوبی ہو یعنی تمہیں نہانے کی حاجت ہے فتح ہر خوب پاک صاف ہو اس سے وہ مو بھر کے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا وہ ان کو تم مرزا اور اگر تم بیمار ہو وہ اول سفر یہ ایت ہم پڑھ چکے ہیں یا تم مسافر ہو وہ اوجا تم ان کو او بمینا و اور آئے تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے اولا مستم النسا یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو مراد مباشرت ہے جی جدو مان ان حالتوں میں اگر تم پانی نہ پاؤ تو ارادہ کر لو پاکیزہ مٹی کا پس مسا کر لو اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں پر نہیں چاہتا اللہ علیہ علیہ کو منہرا جن کہ اللہ تم پر کوئی تنگی پیدا کرے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف کرے اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو اللہ تنگی نہیں چاہتا اللہ نے کتنی آسانی پیدا کر دی پانی نہیں تیمم کر پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو تیمم کر لو وز گرو نعمت اللہ علیکم متعلق ہے با ابتدائے سورت اوفو بالعقود. یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر نعمت سے مراد دین اسلام ہے جی. کہ تمہیں اتنا خوبصورت دین عطا کیا میسا کہوں اور یاد رکھو اس عہد و پیمان کو اللہ جی واسا کا کمبے جو اللہ نے تم سے باندھا واسا کا آمارا جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ میرے احکام اور میرے نبی کے احکام مانو گے کل تم سمے نہ جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا یعنی اسلام قبول کیا میرے نبی کی بیت کی تو تم نے کہا تھا کہ جو کہیں گے مانیں گے بت اللہ اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جاننے والا سینو کے راز یا منو متعلق ہے ولا آئیت اس کے ساتھ متعلق ہے جی اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینے والے بالکش ساتھ انصاف کے ولاجرمن کو شنا نو میں نہ بھارے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ انہوں نے ہمیں بیت اللہ سے روکا تھا اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو عدل چھوڑ دو نہیں دلو ہمیشہ انصاف کرو ہوا یہ انصاف کرنا اکرب التوا یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے اللہ سے ڈرو بے شک اللہ خبیر ہے بے ماتامل تمہارے اعمال سے وعد اللہ اللہ آمن بشارت آکام ماننے والوں کے لیے وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے عمل کیے نیک ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے اللہ کا فرو تخویف ہے جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے اور جن لوگوں نے کفر کیا تکزیب کی ہماری آیتوں کی یہی لوگ جہنمی ہیں یا یو اللہ زینہ منزکرون اللہ علیکم یاد ہے جی حکم سابق کا ادا ہے انعام یاد رکھو انصاف کا حکم کرو اہد و پیمان پورے کرو ہم نے تم پر بڑی نعمتیں کی ہیں ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر ایک نعمت کی یاد ہانی ہو رہی ہے جی مشرق مومنین ایک جنگ میں تھے زور کی نماز پڑھی تو جو مشرقین تھے انہوں نے سوچا کہ یار بڑا موقع تھا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا یہ نمال میں مشغول تھے ہم حملہ کر دیتے تو انہیں ملیا میٹ کر دیتے اللہ نے اس کے بعد سلا خوف کا حکم نازل کر دی کہ آدھے لوگ دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہیں آدھے لوگ نماز پڑھیں ایک ایک رکت بدل لیں اللہ اس نعمت کی یاد دہانی کر رہے ہیں اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر از ہم جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے المیا ہوں کہ وہ دست درازی کریں تم پر یبستو پھیلائیں آگے بڑھائیں تمہاری طرف اپنی ہاتھ مراد حملہ کرنا ہے فکفائی دیا ہوں اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے سلاد خوف کا حکم بھیج کے اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو ولاقت اخذ اللہ میسا کا بنی اسرائیل ابتدائے صورت میں اوفو بال اکوت آ کام جو ہیں حلال و حرام کے اس کے بارے میں جو عید کیا ہے اس کو پورا کرو جس چیز کو ہم نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھو ہماری حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو د و پیمان پورے کرو عید کو توڑو نہیں چنانچہ نقض عید کی سزا کے دو نمونے اللہ پیش کرنا چاہتے ہیں ایک یہود سے ایک عیسائیوں سے جنہوں نے عید و پیمان کو توڑا ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا جی یامن اوفو پیمان اقرار وعدہ پورا کرو اللہ میسا کا بنی اسرائیل اللہ نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے وباس نامن ہوں اور مقرر کیے ان میں بارہ نقیبن سردار حضرت موسا کے تبسو سے ہر قبیلے کا ایک سردار تاکہ اپنے قبیلے کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے وکال اللہ اور اللہ نے کہا حضرت موسا کے ذریعے انی ما بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اے ناصرکم یعنی مدد کرنے والا ہوں یا انی ماقم بالعلم لیکن شرط ہے میری میت تمہارے ساتھ ہے میری مدد تمہارے ساتھ ہے میں تمہاری پشت پر ہوں لیکن شرط ہے لئی نقم تم اسلاتا اگر تم قائم رکھو نماز کو دیتے رہو زکوۃ ایمان لاؤ میرے رسولوں پر واضر تم اور ان کی مدد کرتے رہو وا کرز تم اللہ قرض حسن اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض اچھا تو میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں بیتیاں اس کے نیچے نیریں فمن کافرآباد کا منکم پس جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے فقو سبیل وہ تو بھٹک گیا سیدھے رستے سے تو یہ اقرار کیا تم نے وعدہ کیا تم نے میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ یہ ایک کام کرو گے نقز میسا کہوں پس بسب توڑنے ان کے اپنے وعدے کو یعنی بنی اسرائیل نے اس وعدے کو توڑ دیا تو ہم نے کیا کیا لان نہ ہوں ہم, ہم نے ان پر لانت کی بجالنا کلو بہم اور ہم نے کر دیا ان کے دلوں کو سخت کہ اس میں ہدایت داخل ہی نہ ہو یو ہر فون موازی بدل دیتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے وہ نسو حزم ممازک کے ہی بھول گئے بہت سارا حصہ ممازک کے روپ ہی جن چیزوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی انہیں انہوں نے فراموش کر دیا اس پہ عمل نہیں کیا ولا تذالو میرے پیغمبر آپ ہمیشہ تت لو ہوتے رہتے ہیں اللہ خائے نتم منہم ان کی کسی نہ کسی خیانت پر یعنی ہم آپ کو ان کی خیانت کی اطلاع دیتے رہتے ہیں مگر تھوڑے ان میں سے جو ایسے نہیں ہیں وہ کون ہیں عبد اللہ ابن سلام اور ان کی جماعت فاف انہم معاف کر ان کو اور درگزر کر یعنی ان کی خباستوں کو جانے دو کوئی پرواہ نہ کرو اور حضرت صاحب کہتے ہیں فا فن ہم کلیل کے ساتھ لگتا ہے جی وہ جو ان میں سے قلیل ہیں ایمان جنہوں نے قبول کر لیا تو ان کی پہلی جو باتیں ہیں کہ وہ حق چھپاتے تھے جو یہود میں وہ تھے تو شرارتیں کرتے تھے ان کا تذکرہ نہ کیا کرو من اللہ دین کالو نصارہ نقز عید کی سزا کا دوسرا نمونہ عیسائیوں سے اور ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں ہم نے لیا ان کا وعدہ فنسو حزن وہ بھول گئے بہت سارا حصہ اس چیز کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی فاگری نابئی نحم اللہ تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بوز قیامت کے دن پر دن تک ان قریب بتائے گا ان کو اللہ جو کچھ وہ کرتے تھے تو تم نے اللہ کے عید کو پورا کرنا ہے یہود و نصارہ کی طرح تم نے اس عت کو چھوڑنا نہیں ہے جی پہلے حصے میں دو مضمون بیان ہونے تھے جی نفی شرک فیلی اور نفی شرک اعتقادی پہلا مضمون ختم ہو گیا جی نفی شرک فیلی والا جی اس میں اید و پیمان پر پکے رہنے کی اللہ نے تاکید کی نقض عید کے نمونے بتائے یا آہل کتاب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے جی نفی شرک اعتقادی ابتدا میں بطور تمہید اہل کتاب کو نبی اکرم پر ایمان لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے جی اے اہل کتاب تحقیق آ ہے تمہارے پاس ہمارا رسول مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر اماکن تم تو فون امن <الْكِتَاب> یہ رسول بیان کرتا ہے تمہارے سامنے بہت ساری باتیں جو تم چھپاتے تھے کتاب کی و عَنْ ان اور در گزر کرتا ہے بہت ساری باتوں سے جن کے بیان کرنے میں دین کا کوئی فائدہ نہیں کتاب کی جو بات تم چھپاتے تھے مسئلہ توحید اس کو میرا نبی بیان کرتا ہے قدجا کمن اللہ نور و کتاب و تحقیق آ ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی روشن کتاب یہدی دی ہو ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے اللہ منفبا رضوان ہو اس آدمی کو جو اللہ کی رضا کا پیروکار ہے کون ہے وہ منیب کس کی ہدایت دیتا ہے سوب السلام سلامتی کی راہوں کی بخر جو منز المات لنور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف بیزنی ہی ایب توفیقی ہی ویادیم علا سراتم مستقیب اور ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھے رستے کی طرف میرا نبی آ گیا ہے اس پر روشن کتاب اتاری ہے ہم نے لہذا اے اہل کتاب اس آخری نبی کو اور نبی پر اترنے والی کتاب کو مانو اور ایمان لاؤ ہمارے ملک میں جو مفتئین ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نورم من نور اللہ ہیں اللہ کے نور کا حصہ ہیں اسے وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں واؤ آتفا بنا کے کہ نور سے مراد نبی پاک ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہیں جبکہ مدارک نے مزاری نے لکھا کہ وہ کتاب و مبین میں واؤ تفسیری ہے نور ہی کو بیان کیا گیا ہے اور اگر ان مفسرین کی بات بھی نہ ہو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خود سوچیں کہ نبی پاک کا تذکرہ تو آیت کے شروع میں آ چکا ہے قد جاکم کم تو پھر دوبارہ نبی پاک کے ذکر کرنے کا کیا معنی آپ کا تذکرہ تو آیت کے شروع میں آ گیا ہے اور جن مفسرین نے وا آتفا بنائی اور نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیے انہوں نے بھی نور سے نور ہدایت مراد لیا کہ جس طرح اندھیروں میں نور روشنی پھیلاتا ہے اسی طرح کفر و شرک کے اندھیروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روشنی پھیلائی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے اس کی تائید ہوتی ہے سورت تغابن آیت نمبر آٹھ میں سورت تغابن آیت نمبر آٹھ فعام نو بلاہ و رسولی و انزلنا وہاں بالکل واضح کر دیا تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دعوی ہے نور من نور اللہ کا دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے نور من نور اللہ یہاں صرف نور کا ذکر ہے تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ذات بشر ہے اس سے کوئی زی عقل آدمی انکار نہیں کر سکتا کل ان مانا بشر مسلو کو ہلکن تو اللہ بشر رسولہ ماکان البشر کتاب حکم و نبوا اور آپ کی صفت نور ہے نور ہدایت یہاں جو میں ایک بات کہنا چاہوں گا اور علماء اور طلباء کو متوجہ کروں گا جتنے آباب آب میرے اس دورہ تفسیر کو سن رہے ہیں ان میں کچھ علماء بھی ہوں گے طلباء بھی ہوں گے تعلیم یافتہ لوگ بھی ہوں گے اگر انہیں میری یہ بات پسند آئے کہ میں نے یہ جو بات کی ہے یہ بالکل نئی بات ہے یا پہلے سے اس طرح کسی نے ذکر نہیں کیا یا ذکر کیا تو بہت کم لوگوں نے کیا ہے تو وہ کمنٹ کریں گے جی میری اس بات پر اپنی رائے کا اظہار کریں ایک حدیث بہت بیان کی جاتی ہے اول ما خلق خلا کلاہ نوری حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کی اسے بہت سارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو تحریر کر دی ہمارے دیوبند کے کچھ علماء نے بھی تحریر کر دی. حوالہ کس کا تھا کس کتاب میں مصنف عبد الرزاق یہ حدیث کی کتاب ہے جی مصنف عبد الرزاق کہ یہ مصنف عبد الرزاق میں ہے جس نے یہ سب سے پہلے حدیث بیان کی نا جی اس نے مصنف عبد الرزاق کے ذمے لگا دی بات کے جتنے لوگوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا وہ مکھی پہ مکھی مارتے آئے مصنف عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق. جس نے مصنف عبد الرضاق کے ذمے لگائی نہ اس نے کیوں ذمے لگائی نہ اس نے بخاری کے ذمے لگائی نہ ترمزی کے ذمے لگائی کسی کے ذمے نہیں لگائی اس نے مصنف عبد الرضاق کے ذمے اس لیے لگائی کہ یہ غیر معروف ہے یہ کب چھپے گی کہاں چھپے گی کب لوگوں کے سامنے آئے گی نہ اس نے چھپنا ہے لوگوں کے سامنے آنا ہے نہ لوگوں کو پتا چلنا ہے تو میرا یہ تکہ چلتا رہے گا اللہ کا کرنا ایسا ہوا سن انیس سو بہتر تہتر میں بیروت نے مصنف عبدالرزاق الرزاق چھاپ دی شایا ہو گیا گیارہ جلدوں میں ہم نے بھی منگوائی ایک سفا چھان مارا کسی جگہ پہ بھی یہ حدیث نظر نہیں آئی اول ما خلق کلو نوری مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت کسی جگہ پہ بھی نہیں جس نے گھڑی اس نے مصنف عبد الرزاق کے ذمے لگائی کہ مصنف عبد رضا کو کون چھاپے گا وہ چھپ گئی اس میں یہ روایت موجود نہیں دوسری بات اہل علم لوگ میں اہل علم بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ جو حالات تو جاہل ہوتے ان کا کوئی اعتبار نہیں اہل علم لوگ اس پر غور کریں ابو داؤد میں اور ترمزی میں ایک حدیث ہے ابو داؤد میں بھی ہے میں بھی ان ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا چلیے جی وہ جو آپ حدیث پیش کرتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری نہ اس کا سر نہ پیر نہ کسی کتاب میں وہ ہے اور جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ترمزی میں بھی ہے ابوداؤد میں بھی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے کلم ہے لقد کا فر اللہ کالو یہ متعلق ہے کد جا اکم رسول و نا یو بئی کے جو چیزیں تم چھپاتے تھے نا اور میرا نبی ان چیزوں کو آ کے ظاہر کرتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے لقد کا فر بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی ہے مسیح بیٹا مریم کا عرش پہ اس کا نام اللہ ہے اور زمین پہ اس کا نام مسیح ہمارے یہاں بھی کئی غلوف کرنے والے لوگ انہوں نے کہا وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کے اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کے آج بھی کئی جو اہل تشیوں میں لوگ ہیں وہ حضرت علی کو اللہ کہتے خالق رازق مالک زمین و آسمان کو بنانے والا نبیوں پر وحی اتارنے والا قیامت کے دن تختے شاہی پر بیٹھ کر فیصلے کرنے والا باقاعدہ تقریریں ہوتی ہیں مجمع عام میں کول عیسائیوں کے عقیدے کے بطلان پر عقلی دلیل ہے جی وہ جو کہتے تھے مسیح بیٹا مریم کا الہ ہے اس عقیدے کو رد کیا ایک اقلی دلیل کے ذریعے کیا میرے پیغمبر فمیم من اللہ شیا کس کا اختیار ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ ان اراد آئی یوہ لکل مسیح اب مریم وہ ام و من فل لرز جمی اگر اللہ فنا کر دے یہ کا کیا میں نے کریں جی کتنا سخت لفظ اللہ نے بول دی کہ آپ اس لفظ کو دیکھیں تو صحیح ذرا یہاں تو لوگ ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں صرف نبیوں کے متعلق میت کا لفظ موت کا لفظ کہ موت کا لفظ کہنا یہ بڑی توہین ہے اور یہاں اللہ لکھ کیسے مانا کرو اس کا حضرت شاہ عبد القادر نے میں کیا کھپا دے شاہ صاحب نے میں نے کیا ہلاک کو نا کی ہے فنا کرنا موت دے دینا مسیح بیٹے مریم کو اما ہوں اور اس کی ماں کو منف فلرز جمیعن اور زمین پہ رہنے والے سارے لوگوں کو اگر اللہ کھپا دے کون میرا ہاتھ روکنے والا ہے وللہ ملک کو سماواتے اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یخلو کو ما یشا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اپنی کتنی سفتوں کو اللہ نے ذکر کر دی وکالت یہود سارا شکویج یہود کے ایک کال پر شکویچ اور یہودی کہتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں نہنو ابنا اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں وہ اہباہ یعنی اس کے محبوب ہیں لہذا ہمارے پاس آیا کرو ہم اللہ سے بات منوا لیتے ہیں اللہ ہماری رد نہیں کرتا یہ بڑی پہنچی سرکاریں ہیں یہ جو کہہ دینا نا بس ہو جاتا ہے یہ غلوف تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا آج بھی ہماری لوگوں میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اس طرح کی باتیں اپنے علماء بزرگوں کے متعلق کہتے ہیں کل جواب شکوا میرے پیغمبر کہ پھر کیوں تمہیں عذاب دیتا تھا تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر تم ابنا اللہ ہو اے باؤ ہو تو تمہیں اللہ وقتاً فوقتاً عذاب کیوں دیتا رہا یا تمہیں اللہ کیوں عذاب دے گا جس کا تم خود اقرار کرتے ہو لن تمسن النار الا ایامم ماد ب تم بشرن نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں نحنو ابنا اللہ بلکہ تم بشر ہو ممن خالہ کا اس کی مخلوق میں بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ولی ملک السماوات والا ایادا دلیل اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو جو ان دونوں کے درمیان ہے ویل مسیر یا کتاب اعادہ بود آہد یہ اعادہ کیوں کیا جی اہل کتاب کو ترغیب ایمان دینے کے لیے اہلِ کتاب تحقیق آگیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول نبی پاک مراد ہے جی یو می تمہارے لیے بیان کرتا ہے اللہ فطرت من رسول رسولوں کے انقتا کے بعد فترت ان انکتاب ایک وقفے کے بعد 6 صدیاں گزر گئی تھیں حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا یہ جو چھ صدیاں ہیں نا یہی زمانہ فطرت جی. انتکول کیوں بھیجا یہ رسول کہ کبھی تم یہ نہ کہو ان لے اللہ تقولو کہ تم یہ نہ کہو ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا ڈرانے والا آیا ہی نہیں فقط جاکم بشیرن تمہارے پاس خوشخبری دینے والا ڈرانے والا محمد کی شکل میں صلی اللہ ہو آگے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس نبی پر ایمان لے آؤ ویز کالا موسال قومی اہل کتاب کو ان کے مشرکانہ عقائد کی وجہ سے صاف لفظوں میں کافر کہہ دیا لقد کافر الزینہ اب وہ تمہیں پیار کریں گے نہیں تم سے لڑیں گے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے لہذا خاموش نہیں بیٹھنا مقابلہ کرنا ہے تمہارے کسی بھائی کو تکلیف ہو تو اس کا تعاون کرنا ہے اگر تم نے جہاد نہ کیا نا تو پھر بنی اسرائیل کا حال سنو جنہوں نے جہاد سے منہ مو موڑا تھا تو کیسے زلیل ہوئے تو یہ کیا ہے جی ترک جہاد ترک جہاد کرنے کی صورت میں ذلت اٹھانے کا پہلا نمونہ بنی اسرائیل سے دوسرا نمونہ کس سے ہے جی حابیل سے یہ حضرت صاحب نے فٹ کیا جی کیا بات ہے ورنہ وہاں حابیل قابیل کے قصے کا کیا تک بنتا تھا جی اس کے بعد وہ قصہ چھیڑ دیا حابیل قابیل کا تو حضرت صاحب کہتے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھنے کا دوسرا نمونہ ہے حابیل چپ کر کے بیٹھا رہا تو مارا گیا قابیل نے اسے قتل کر دیا تو دو نمونے پیش کیے جا رہے ہیں جی کس پر چپ کر کے بیٹھنا جہاد نہ کرنا ویز کہ موسا لے قومی اور جب کہا موسا نے اپنی قوم سے اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر جالفیقوں امبیا جب اس نے بنائے پیدا کیے تم میں کئی نبی یہ بڑی نعمت تھی وجال کو ملو کا اور بنایا تمہیں بادشاہ ہر مسئلے پر بحث نہیں ہو سکتی ہمارے پاس وقت بھی بڑا تھوڑا ہے بس صرف اتنا زین میں رکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ملوکیت جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں خلافت و ملوکیت تو حضرت معاویہ نے ملوکیت قائم کر دی اور ملوکیت کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی یہ آیت سنیے اللہ اپنی نعمتوں میں گر رہا ہے جا ملوکا بنایا تمہیں بادشاہ آتا کم عالم یوتیادم المین اور دی تم کو وہ چیزیں جو جہان بھر کے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی سمندر تمہارے لیے پھاڑ دیا دشمن کو غرق کر دیا بادلوں کا سایہ کر دیا من سلوا اتار دیا یا قوم اے میری قوم ادخل الارض المقدس داخل ہو جاؤ مقدس سرزمین میں بیت المقدس کی جس پر امال کا قبیلہ قابض تھا جی اور بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا جی شام داخل ہو جاؤ تیاری کرو جنگ کی اللہ تعیط اللہ علوم جو زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے تمہیں ملے گی ولادو الاد بار کم اور مت پلٹو اپنی پیٹھوں کے بل فتن کا لیبو ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے وہ کہنے لگے اے موسا ان نفیا کو من وہاں تو ایک قوم ہے بڑے زبردست لوگ ہیں بڑے طاقتور ہیں ظالم میں وہ ان لنت کھلا اور ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں بس اگر وہ نکل جائیں فائن نہ داخلون تو ہم داخل ہو جائیں گے کالا رج نے کہا دو مردوں نے ان لوگوں میں سے یخافون اے یخا اللہ یہ دو مرد کون ہے کالب اور یو بن نون انا اللہ ان دونوں پر اللہ نے بڑا انعام کیا تھا انعام سے مراد ہے ربتے قلب ان دو مردوں نے کہا ادخلوا خلو علیہ الباب داخل ہو جاؤ ان لوگوں پر دروازے سے الباب باب المدینہ شہر کا دروازہ فیضاد دخلتمو پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے فعین کم تو تم ہی غالب رہو گے بے اخبار موسا یہ انہوں نے کیوں کہا تم غالب رہو گے حضرت موسا کے بتانے کی وجہ سے اور اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسا ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے مادہ مفیہ جب تک وہ وہاں ہیں ہم نے نہیں جانا فضا بنتا پس جا و ربو کا اور تیرا رب فقاتلا تم دونوں لڑو انا ہا نا ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا تو ازرائے تمسخر کا استضا ان رول معنی نے لکھا یا ربو کا اے یو ربو کا یعنی تیرا رب تیری مدد کرے گا یہ مدارک نے لکھا اور مدارک نے ایک اور قول بھی لکھا کہ رب سے مجازن سردار مراد ہے سردار یعنی ہارون کیونکہ وہ حضرت موسا سے بڑے تھے تو جا اور ہارون جائیں جب حضرت موسا نے دیکھا نا کہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گئے تو کہا ہے میرے رب میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا ففرک بیننا پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان ہمارے لیے وہ فیصلہ کر جو ہمارے لیے بہتر ہے جس کے ہم مستحق ہیں ان کے لیے وہ فیصلہ کر جس کے یہ مستحق ہیں اللہ نے فرمایا فائنا محرمۃ الم پس یہ پاکیزہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے چالیس سال چالیس سال یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے یتی ہوں نفل سرگردان پھرتے رہیں گے زمین میں سرگردان پھرنے کا مطلب ہے زلیل ہوتے رہیں گے زلیل و خوار ہوتے رہیں گے فلا سل قوم الفاظ کس توں غم نہ خاموسا نا فرمان لوگوں پر عام فسرین کہتے ہیں یہ میدان تی میں چالیس سال بھٹکتے رہے یتیہون سے انہوں نے میدان تی مراد لے لی باہر نکلنے کا رستہ نہیں ملتا تھا اور یہ وہاں بھٹکتے رہے حضرت صاحب کہتے ہیں اس کا طول چالیس میل چوڑائی پندرہ میل یہ 6 لاکھ تو رستہ نہیں ملتا تھا تو جب انہوں نے سبزیاں اور دالیں مانگی تو اللہ نے کیوں کہا اے بے تو مثرن کسی قریبی شہر میں چلے جاؤ تو حضرت صاحب یتیہون کا کیا میں نہ کرتے زلیل ہونا ذلت کے شکار ہونا سرگردان ہونا یہ جو آگے دوسرا قصہ رہا ہے وتلو علیہم نبا ابن آدم یہ ترک جہاد پر دوسرا نمو اپنا دفاع کرو اپنا بچاؤ کرو دیکھو اکیلے بھی ہو تو پیچھے نہیں ہٹنا حابیل کا حال سنو چپ کر کے بیٹھا رہا تو مارا گیا یہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے وطل علیہم کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ اللہ نے یہاں کیوں شروع کر دی لیکن حضرت صاحب کہتے ہیں ترک جہاد کے دو نمونے اللہ پیش کرنا چاہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو گے چپ کر کے بیٹھے رہو گے تو مارے جاؤ گے اس لیے چپ کر کے نہیں بیٹھنا جو کتاو طریق ہیں یہودیوں کے اور فساد کرتے ہیں فساد فی الارض ان کا راستہ روکنا ہے نہیں جی جمعے کے دن مسجد میں چندہ مانگنا کوئی حرج نہیں ہے جی جو مسجد کے اخراجات ہوتے ہیں اور اس کو چلانے کے لیے جو جانور شکاری ہیں اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دیں گے تو اگر مر گیا آپ کے جانے سے پہلے پہلے شکار کا جانور پھر بھی وہ حلال ہوگا جی جو لوگ مشرق کی زبیہ کو آرام سمجھتے ہیں لیکن ان کا چندہ زکوٰۃ اشر وغیرہ وصول کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے ان کے بارے میں ان کا اللہ ہی فیصلہ کرے گا جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیا مرغی کا گوشت کھانا حلال ہے اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس میں آ... سور جیسے ہاں سور سور نہیں کوئی کسی عالم نے یہ نہیں کہا کسی نے یہ بریلر مرک کو بھی کسی نے حرام نہیں کہا یا جو موجودہ بریلوی ہیں یہ اہل کتاب کے حکم میں ہے ساری بحث میں نے یہی کی ہے جی میں نے ارج پہ جو بحث کرنی تھی مختصر سی میں نے کر دی ہے آپ اس کے لیے کچھ تفسیروں کو پڑھ لیں آپ کو ان تفصیروں میں اس کی تفصیل مل جائے گی جو مسئلہ آپ نے سمجھایا ہے کتاب زبیہ کے حوالے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشرق اور بتی کی قربانی اور صدقہ لے کر کھانا جائز ہے میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا زبیہ حلال ہے آگے آپ کھائیں نہ کھائیں یہ آپ کے عقیدے پر منصر ہے اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن کھانے والوں کو آپ کچھ نہ کہیں آج کے مشرق کو جو اہل کتاب سمجھتا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے اور جو سے اس کے پاس کیا دلیل ہے میں نے ساری بحث کی ہے یا تو آپ نے اس بحث کو سنا نہیں ہے میں نے سارا بتایا ہے کہ اہل کتاب کے حکم میں میں نے ان کو اہل کتاب نہیں کہا میں نے کہا اہل کتاب کے حکم میں جو لوگ حضرت شیخ القرآن کو حیاتی کہتے ہیں اگر ان کو تفصیر جواہر القرآن کا حوالہ دیا جائے تو کہتے ہیں یہ آپ کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ افادات ہیں اصل میں سجاد بخاری کی مرتب کی ہوئی ہے دیکھیں مولانا سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جتنی تفصیر لکھا کرتا تھا میں حضرت شیخ کے سامنے پیش کرتا تھا وہ اسے پڑھتے تھے اس میں ترمیم اضافہ فرمایا کرتے تھے پھر میں اسے لکھا کرتا تھا محلے کی مسجد میں مسافر لوگوں نے دوسری جماعت کروائی تو محلے کے کچھ لوگ جب کبھی اگر ہو جائے نا ایسا کبھی کبھی کبھی ہو جائے تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے لا اللہ کا لمبا تو یہ موضوع روایت ہے یہ اس کی عربی بھی صحیح نہیں عربی گرامر میں لولا کے ساتھ کاز امیر نہیں آتی انت ہے لولا انتا لولا کا اس کی عربی بھی صحیح نہیں ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے جماعت ثانیہ کے لیے اقامت ہے یا نہیں مسجد میں اگر جماعت ثانیہ ہے تو پھر اس کے لیے اقامت کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی وہ پہلی اقامت ہی بیت کافی رہے گی سورت بقرہ میں کہا گیا والا تنکل میں نے یہی تو آپ کو سمجھایا کہ ایک مشرق وہ ہیں جو کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا ان کی لڑکی بھی نہیں لے سکتے اور ایک اہل کتاب ہیں جو آسمانی مذہب کے قائل ہیں ان کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ ان کو لڑکی دے تو نہیں سکتے لیکن ان سے لڑکی لے سکتے ہیں